يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء حزرات علماء محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردانشین ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح علم ہے کہ توحید کے بعد شریعت اسلامیہ میں سب سے اہم چیز نماز ہے اور جیسا کہ میں نے حقیقت سوال کے موضوع میں ایک حدیث پیش کی تھی کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کے حضور نماز کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا نماز اچھی نکلی تو ساری عبادتوں کے بارے میں یہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اچھی نکلیں گی اگر نماز خراب نکلی تو پھر ساری عبادتوں کے بارے میں سوال یا نشان لگ جائے گا نماز کے محاسبے میں سب سے پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز ادا کی یا نہیں کی اگر جواب یہ ملا کہ نماز ادا کی گئی ہے تو پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ نماز تم نے میرے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھی تھی یا کسی اور کا طریقہ نماز کے بارے میں اپنایا تھا بعض لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ صرف نمازوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی کس طریقے سے پڑھی یہ نہیں پوچھا جائے گا سوال یہ ہے کہ کیسے نہیں پوچھا جائے گا جبکہ قرآن اور حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے اصل میں وہی شخص نماز اچھی طرح پڑھ سکتا ہے جو نماز کی جستجو کرے گا کہ صحیح طریقے سے نماز کس طرح پڑھی جائے اگر اس بارے میں اسے جستجو نہیں ہوگی کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی ہے تو پھر وہ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پائے گا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کل ان سونا مماتی رب العالمین آپ کہہ دیجیے بے میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا سب اللہ کے لیے اگر یہ تصور انسان کے ذہن میں آ جائے کہ میری نماز اللہ کے لیے ہونی چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سوچے گا کہ نماز کا کون سا طریقہ اللہ کو محبوب ہوگا اور نماز کا کون سا طریقہ اسے مطلوب ہے پھر آٹومیٹیکلی وہ نماز کے صحیح طریقے کی تلاش میں لگ جائے گا حدیث دی. آپ کے سامنے پیش حایس میں حضرت حضرت مالک ابن خیر فرماتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے یہ حکم ہے کہ نماز وہی اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہوگی اور مطلوب ہوگی جو نماز میرے طریقے کے مطابق ہوگی ورنہ آپ یہ نہ فرماتے کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی یعنی محمدی نماز کون سی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سب سے پہلے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ اپنی سفیں درست کر لو سیشا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ سفوں کے درمیان کہیں خلل نہ رہ جائے سلاد کے مکمل ہونے کے لیے تصویر سکوف ضروری ہے اب یہ تصویر سکوف کس طریقے سے ہو صاحب کرام نے اپنے عمل سے بتا دیا ہے روایت اس طرح ہے وان سم رضی اللہ تعالیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کال اقیم فا انی اراكم من, ورائی احدنا من کا بمن کا وقدمه بقدمه کتاب حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ صفوں کو درست رکھو عقیم کا لفظ ہے اکامت کے اندر ساری باتیں आ گئی کہیں خلل نہ رہ جائے سب پیڑھی نہ رہ جائے تو تم لوگ اپنی سفوں کو بالکل قائم رکھو سیدھا رکھو بے شک میں اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں اس حکم کو سننے کے بعد حضرت عنظ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک وہ کہنا ہم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا دیتا تھا اور اپنے ساتھی کے قدم سے اپنا قدم ملا دیتا تھا تو نماز میں پہلی چیز سکھوں کی درستگی ہے اس کے بعد دوسری اہم چیز ہے کہ جب نماز کے لیے ایکوت کہہ دی جائے تو پھر آدمی کوئی نماز نہ پڑھے فوراً سب کے اندر شامل ہو جائے جماعت میں شامل ہو جائے اس لیے کہ سلاط مفروضہ کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں رہ جاتی ایک آدمی نے اس طریقے کی حرکت کی تھی امام احمد رحمہ اللہ اس واقعے کو اس حدیث کو اپنی حسنت کے اندر اس طرح لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتسلی ہی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہتی گئی اقامت ہو گئی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ایک آدمی نے ایک مت کہے جانے کے بعد بھی دو رکاج سننے پڑنی شروع کر دیے آپ نے اس کا کپڑا زور سے کھینچا اور اس کے کان میں کچھ کہا جب نماز ختم ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریف میں تشریف لے گئے تو اس آدمی کو سابق کرام نے گھیر لیا اور کہا کہ ہمیں یہ تو بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا کپڑا زور سے کھینچ کر کے اس سے کیا کہا تھا آدمی کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا اس آدمی نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے نماز پڑھ رہا, تو تُو پڑ رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ فجر کی نماز یا کسی بھی فرض نماز کی اقامت کہہ دی جائے اور کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے سنتیں پڑھنے لگے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سخت خلاف ورزی ہے دو رکعات نماز فجر تو آپ نے چار رکعات کہا کہ اگر کوئی آدمی فجر کی اقامت ہونے کے بعد اگر سنت پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ فجر کی نماز فج فرض چار رکعت پڑھتا ہے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے سینے پر ہاتھ باندھ لیں اس کو تقبیر تحریم کہتے ہیں اس کو تحریما اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہر چیز اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے تقبیر تحریمہ کی کیفیت کیا ہو اللہ مالبانی نے اس کی کیفیت بتائی ہے کہ انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ تقبیر تحریمہ کے وقت جب ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبل کی طرف ہو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں اور ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو پہلے ہاتھ اٹھائی اللہ اکبر کہ تکویر پہلے بولے یا پہلے ہاتھ اٹھائے دونوں جائز ہے پہلے تکبیر کہے اس کے بعد ہاتھ باندھے سینے کے اوپر یا پہلے سینے پر ہاتھ باندھ لے اس کے بعد تکویر کہے دونوں طریقے سے جائز سینے پر ہاتھ کس طرح باندھے کیسی کیا ہو اس کا تین طریقہ آیا یا تو زیرا کو زیرا کے اوپر رکھے یا ہاتھ کو کلائی کے اوپر رکھے یا ہتھیلی کو رفق کے اوپر ہتھیلی کے گٹے کے اوپر رکھے یہ تین طریقہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا سینے پر ہاتھ باندھنے کی روایت امام ابن خزیمہ اپنی صحیح کے اندر لائے ہیں حضرت بائی ابن حضور سے روایت اس طرح ہے وان وا نظی اللہ تعلی تمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی علی حضرت, حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اپنا دائیاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا بعض لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس کے اندر محمد اسماعیل ہیں جن کے اوپر کچھ کلام ہے لیکن دو روایت ہیں ایک حلب کی روایت ہے اور ایک تاؤس کی مرسل روایت ہے جسے حضرت امام ابی داؤد ابو داؤد شریف کے اندر لائے ہیں اور وہ مرسل روایت اس روایت سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے اور یہ مرسل تاؤس اس سے وائل ابن حجور سے مل کر صحیح ہو جاتی ہے دو ایک دوسرے کو یہ دونوں روایتیں تقویت پہنچا دیتی ہے اور دونوں صحیح ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ایک دوسرے کی تائید میں ہے وائل ابن حجور کی اس حدیث کی تائید میں تاؤس کی کون سی روایت ہے وہ روایت امام عبی گاؤد کن الفاظ کے اندر لائے ہیں وان تاؤ ان کال <تصح> حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے اور پھر ان دونوں کو مضبوطی سے اپنے سینے کے اوپر باندھ لیتے تھے اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے تھے تاؤس کی یہ مرسل روایت صحیح ہو جاتی ہے حدیث وائل ابن حجر سے مل کر کے اور حدیث وائل ابن حجور کو تقویت پہنچ جاتی ہے تاؤس کی اس روایت سے ثابت یہ ہوا کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقے سے ثابت ہے رہا مسئلہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا سو اس سلسلے میں حضرت علی کی ایک روایت ملتی ہے وہ بھی ابوداؤد میں ہے ابو داؤد میں وہ روایت کس طرح ہے جو مخالف کا مستدل ہے روایت کس طرح جو ہے فتح رضی اللہ تعالیٰ وزول تحت رو سی کتاب والا حضرت ابو جوہیفا کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کو ہتھیلی پر رکھ کر کے نماز میں ناف کے نیچے نیت بادلے یہ حنفیہ کا مستقل ہے وہ کہتے ہیں دیکھو ہمارے پاس جو دلیل ہے اگر تمہارے پاس سینے پر ہاتھ باندھنے کی دلیل ہے تو ہمارے پاس ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی دلیل موجود ہے تم حدیث ابن حضور پیش کرتے ہو تاؤس کی مرسل پیش کرتے ہو تو ہمارے پاس تو حضرت علی سے بھی روایت موجود ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے حضرت علی سے جو ابو میں آئی ہے یہ روایت کس درجے کی ہے پہلے یہ تو جان لیجئے یہ روایت ضعیف ہے کیوں ضعیف ہے اس لیے کہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس میں عبد الرحمان ابن اسحاق واسطی سنت کے اندر موجود ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے ظاہر ہے جب سنع میں عبد الرحمان ابن اسحاق واسطی موجود ہے جس کے بارے میں محدثین کا زبردست کلام ہے اور یہ راوی متکلم ہے اس وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے تو صحیح روایت کے مقابلے میں ضعیف کیسے چل سکتی ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو اور زنگ کو مسترد کر دیا جائے تو حدیث صحیح تو یقین کے درجے میں ہے اور ضعیف حدیث زنگ کے درجے میں ہے اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ جب یقین آ جائے علم آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے لہذا حدیث واحد ہجور کے مقابلے میں اور تاؤس کے مقابلے میں یہ حدیث علی عبد الرحمان ابنی صاحب واسطی کی وجہ سے لہذا حنفیہ کا یہ مستدل صحیح نہیں ہے اس لیے کہ یہ حفیظ عیف ہے یہ تو سینے پر نیت باندھنے کی صحیح روایت کا تذکرہ تھا نیت کے تعلق سے بھی ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ بعض لوگ جیسے ہی نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اردو میں یا انگریزی میں یا جو بھی ان کی زبان ہوتی ہے زبان سے نیت کرنا شروع کر دیتے ہیں نیت کرتا ہوں میں چار رکعت نماز سر پیچھے اس امام کے محرا کابے شریف کی طرف وقت ظہر اور نہ جانے کیا کیا بولتے رہتے کیا یہ صحیح ہے حقیقت یہ ہے کہ زبان سے نیت کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحاب کرام سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے نہ تابعین سے ثابت ہے اور جب نبی سے بھی ثابت نہیں صحابہ سے بھی ثابت نہیں تابعین سے بھی ثابت نہیں زائرے کی یہ ہے اس سلسلے میں اگر ہم بخاری شریف کی پہلی روایت حدیث نیت کو سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اور اس حدیث پر شیخ الاسلام امام بنیا رحمت اللہ علیہ کا تبصرہ بھی ذہن میں رکھ لیں تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے پہلے میں روایت پڑھتا ہوں حضرت القما ابن وقاف ہی کہتے ہیں عمر بن الخطاب عزی اللہ علی کے اندر لائے حضرت ابن لیسی کہتے ہیں کہ میں نے نمل امال بنیات املوں کا دارو مدار نیت پر ہے حدیث کے اندر خود دیکھ لیجئے کہ عمل الگ ہے نیت الگ ہے ان نمل امال بنیات امل آدمی کن کن آزا سے کرتا ہے ہاتھ سے عمل کرتا ہے پیر سے عمل کرتا ہے آنکھ سے عمل کرتا ہے کان سے عمل کرتا ہے اور اسی طریقے سے زبان سے عمل کرتا ہے گالی دینا کسی کو برا بھلا کہنا کسی کی غیبت کرنا چغلی کرنا گالی دینا اسی طریقے سے اچھی بات کہنا ساری چیزیں یہ زبان کا فیل ہے زبان کا عمل ہے اور زبان ایک عضو ہے گویا زبان کا ایک عمل ہے اور زبان عضو ہے بدن کا اور اللہ تبارک کو تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے اس حدیث میں ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ نیت الگ ہوتی ہے امال الگ ہوتے ہیں ان نمل اعمال و بن کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے نیت کا تعلق قلب سے ہے اور امال کا تعلق آزا و جوارح سے ہے حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ نے اس پر ایک بڑا دقیق اور بڑا لطیف تبصرہ فرمایا ہے میں چاہتا ہوں وہ تبصرہ آپ کو گوشت گزار کر دوں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی زبان سے نیت کرتا ہے تو تحصیل حاصل کرتا ہے اور تحصیل حاصل بے وقوفی ہے شماقت ہے مثلا مجھے گلاس میں پانی دے دیا جائے تو مجھے پانی حاصل ہو گیا اب پانی حاصل ہونے کے بعد میں پانی حاصل کروں یہ ہماقت ہے جو چیز حاصل ہو گئی اس کو حاصل کرنا ہماقت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہماقت ہے جو چیز مل گئی اس کو تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل اب جب دل میں نیت کر لی دل میں نیت ہو گئی تو پھر اب زبان سے نیت کرنے کا کیا مطلب ہوا یہ تو تحصیل حاصل ہوا جو چیز پہلے سے حاصل ہو چکی ہے اس کو آدمی حاصل کر رہا ہے بہت لفیق تفصرہ ہے اور برحقیقت اللہ تعین رحمتہ اللہ علیہ کے رفات علم کی دلیل ہے بھائی نیت دل کا عمل تھا نیت دل کا عمل ہونے کی وجہ سے دل نے وہ عمل کر لیا وہ چیز حاصل ہو گئی اب دوبارہ آدمی اس کو زبان سے بولتا ہے اس کا مطلب تحصیل حاصل کا احتکاب کرتا ہے اور تحصیل حاصل ہے مطلب کسی کا کچھ نہیں ہے زبان سے نیت کرنا بدعات تے میں سے ایک بہت بڑی بدا ہے ہم کہاں تک پہنچے تھے کہ سینے پر ہاتھ باندھ لیا جائے اب سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد تاؤز اور تسمیہ کے ساتھ آپ الحمد شریف پڑھیے اس کے بعد کسی صورت کو ملا لیجئے اس کے بعد آپ رکو میں جائیے رکو میں جانے سے پہلے آپ رفول یادین کیجئے روکو سے اٹھئے تو رفول یادین کیجئے رفولدین کا سبوت ہے اس سلسلے میں ایک روایت نہیں تقریباً چار سو احادیث آئی ہیں اللہ جس میں پچاس صحاب کرام روایت کرنے والے ہیں پچاس صحاب کرام رفول ادین کی احادیث کو روایت کرتے ہیں جلال الدین سیودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث اور رفول روا خمس صحابین رفولدین کی حدیث کو پچاس صحابے کرام نے روایت کیا ہے اور علامہ مسجدین فیروز آبادی مصنف تاموف وہ اپنی کتاب سفر الصبہ کے اندر لکھتے ہیں کہ رفول ادین کے ثبوت میں تقریباً چار سو احادیث موجود ہیں اس میں سے ایک روایت جو بخاری کے اندر ہے وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں روایت اس طرح ہے مالک اللہ کب یہ کا رپائی گئی وی وا راسو رفا وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواح البخاری ربا الباری حضرت امام بخاری صدی سے ایسی کتاب کے اندر لائے حضرت ابو کلاوا کہتے ہیں کہ انہوں نے مالک ابن ابنس کو دیکھا کہ مالک ابن ہویری جب نماز پڑھنا شروع کرتے اذا صلی جب نماز پڑھنا شروع کرتے تو تکبیر بولتے کب بارہ اور تقبیر کے وقت رفول کرتے کب بارہ وہ رفا ادئی تقبیر کے وقت رفول کرتے تو رفلی دین کا ایک محل تو تقیر تحریمہ کے وقت ہے پھر وئیزا آرتا ار کا جب وہ رکو کرنے کا ارادہ کرتے تو رکو میں جانے سے پہلے رفول دین کرتے ویزا رفا راتو اور جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو رفا یت تب رفول دین کرتے یہ روایت بیان کرنے کے بعد ابو کلابا کہتے ہیں کہ مانی ابن ہو جب یہ عمل دکھلا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہ طریقہ بتا رہے تھے فارغ ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں و حد دسا انہوں نے بیان کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور ایک نقطہ اس میں اور بھی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت مالک ابن ہو کی روایت کو کیوں لائے ہیں حضرت بہت بڑے فقیر ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ مالک ابن حویرس کی روایت کو لا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ صحابی ہیں جو سن نو ججری کے اندر ہی مان لائے اس کے ایک ڈیڑھ سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا وہ تھوڑا عرصہ بت باقی تھا آپ کی حیات کا اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا تو جب آخرے زمان میں آخری وقت میں یہ ای مان لائے ہیں اور یہ ربول دین کی روایت پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ربول منسوخ نہیں ہے آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امل فرماتے رہے رفول کا نصف ثابت نہیں ہے اس کی کوئی ناسک حدیث موجود نہیں ہے اب آپ ترمیزی کی وہ حدیث لا کر کے چار سو احادیث کا معاوارضہ کریں گے ایک طرف چار سو احادیث ہیں جو رفولیدین کو سنت بتا رہی ہیں اس کے مقابلے میں کون سی حدیثیں ہیں ان کا بھی ذرا جائزہ لے لیتے ہیں ایک روایت ترمیزی کے اور دو تین روایتیں ابو ابوداؤد کی ہیں کی پڑتا ہوں وتا مر کتاب سلام حضرت امام ترمیزی سدی سے پاکو کتاب و سلاد کے اندر لائیں پہلے ترجمہ دیکھیے حضرت فرماتے ہیں کہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ بتا دوں کہ نبی کی نماز کیسی تھی کی؟ انہوں نے نماز پڑھی فصول اللہ کی اول مر تو انہوں نے رفول یدین صرف ایک بار کیا یہ روایت ترمی شریف میں موجود ہے اور ترمزی نے اس حدیث کے اوپر حسن کا حکم لگایا کہ یہ حدیث حسن ہے اب اگر یہ حدیث حسن ہے تو عمل کیا جا سکتا ہے کیا ایسا ہے کہ رفول یدین صرف ایک بار کیا جائے اس کا پہلا جواب جواب یہ ہے کہ ابو داود یہی روایت ابو داؤد کے اندر لا رہے ہیں جو روایت ترمی میں موجود ہے یہی روایت ابو داؤد ابو داؤد شریف کتاب سلاد میں لا رہے ہیں چند الفاظ کے فرق کے ساتھ وہ الفاظ کون سے ہیں جو ترمیزی میں نہیں ہے وہ روایت پڑتا جو ابو داؤد میں ہے ان اللہ صلی مر رتن وہاں اول نہیں ہے اللہ مر رتن اور اس روایت کو لانے کے بعد ابو داؤد اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے اور ہر پڑھا لکھا آدمی یہ جان لے گا کہ جو ترمزی کی روایت کے الفاظ ہیں وہی روایت بے ایلا پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا راوی نے کہا اور اول نکال دیجیے تب بھی مقوب وہی رہے گا مررتن ایک بار گویا کرملی کے جو الفاظ ہیں بے ابو داود کے الفاظ ہیں ابو داؤد وہی روایت جو ترمی میں ہے جس کی امام ترمی تحسین کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اسی حدیث کو بے ابو داؤد اپنی حدیث کی کتاب ابو داود میں لا کر کے ایک تبصرہ کرتے ہیں وہ تبصرہ دیکھیے کہتے ہیں ہاد حدیثر اللہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا ٹکڑا یہ ایک لمبی حدیث سے ماخوذ ہے اور ان الفاظ میں یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اس ٹکڑے میں کچھ گڑبڑ ہے اس گڑبڑی کی طرف حضرت امام ابی داؤد نے اشارہ فرما دیا ہے ایک ہی مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو رفول یدین کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ امام ابی داؤد کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے چلا کہ امام ترمی نے اس حدیث کے اوپر جو حسن کا حکم لگایا ہے ان کی تحسین کے بنا پر ہے غفلت سے کی وجہ سے انہوں نے اس پر حسن ہونے کا حکم لگا دیا ہے ورنہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس لیے کہ ابو داؤد کے علاوہ بڑے بڑے محدثین جس میں حضرت امام احمد بن حمبل ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک ہیں حضرت امام بخاری ہیں حضرت امام راضی ہیں حضرت ابو حاتم ہیں حضرت امام دارا کتنی ہے اسی طریقے سے حضرت ابن حبان ہی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فی اول رسیم والی جو روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ مسعود نے صرف ایک ہی بار ہاتھ اٹھایا ہے ایک ہی بار رپو الدین کیا ہے ایک ہی بار یہ حدیث ضعیف ہے اتنے بڑے بڑے محدود جن کا نام ابھی میں نے لیا یہ سب اس حدیث کو ضعیف کریں ثابت یہ ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور یوں بھی اگر آپ اس حدیث کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو اس حدیث کا ایک اور جواب ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا جواب اس حدیث کا وہی ہے کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا ایک بار حدیث کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ تکبیر ان دن نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس تکبیر کہنے کے وقت میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ کو اٹھایا جائے دو بار یا تین بار یا چار بار مت اٹھایا جائے تکبیر ادن حصے کا ایک ہی بار ہے تو کون اس کا خیال نہیں ہے کون کہتا ہے کہ ایک بار تکبیر تحریمہ کرو پھر دوسری مرتبہ تکبیر تحریمہ بولو پھر تیسری مرتبہ تقبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاؤ ایک ہی مرتبہ تقبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے بس دو مرتبہ نہیں تین مین مرتبہ نہیں چار مرتبہ نہیں اگر یہ مفہوم اس حدیث کا لے لیا جائے تو پھر کوئی تعارف اور کوئی معارضہ دیگر صحیح احادیث صحیح اثر نہیں رہتا ایک حدیث اور بھی ہے ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں وہ روایت لگو تھا اس میں برائے حادیث سے روایت اس طرح رضی اللہ, تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم حین فلم اللہ فی اول ماروتی حضرت براہ ابن ناجی فرماتے ہیں ابو داود کی یہ رواج جو کتاب السلح کے اندر ہے حضرت براہ ابن یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جب نماز کا افتتاح کیا آپ نے جب نماز شروع کی تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو ایک ہی بار اٹھایا براہ ابن ازیب کی اس حدیث کے اندر ایک خرابی ہے اور یہ مخالف کا مستدل نہیں بن سکتی کیوں اس لیے کہ محمد ابن اب لیلہ اس لنحد کے اندر ہے اور محمد اب نے کے تعلق سے کلام یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے اب سنت نے محمد ابن کے آنے ابیلا وجہ سے یہ روایت ضعیف ہو گئی ہے. لہذا یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے اور برائے اب نے آزم ہی کی ایک روایت میں اور بھی ہے یعود کا لفظ ہے یا سم یعود ہو ایک بار آپ نے تقبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا رفلی دین کیا اس کے بعد آپ نے رف الدین نہیں کیا سم کا لفظ کہتے ہیں کہ مدرج ہے یہ الفاظ بعد میں داخل کر دیے گئے حدیث کے اندر حدیث حقیقی جو ہے اس کے الفاظ نہیں ہے یہ بعد میں مدرج ہے مدرج میں داخل کر دیے گئے یعنی نبی کے الفاظ نہیں ہے یہ اور نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے یہ رفولدین کی حدیث کے بارے میں ایک تبصرہ تھا اب سب سے اہم بات رفول دین کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرے وقت تک رفول نہیں چھوڑا اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ روایت موجود ہے یا وہ روایت ضعیف ہے اس روایت کو دیکھ لیتے رفا <تصفيق> یا کوئی وہ کان فارو یہ <اللہ> روایت حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب تلخیص الحبیر کے اندر لائے ہیں، ترجمہ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تب رفول کرتے جب روکو کرتے تب رفول کرتے اور جب روکو سے سر اٹھاتے تب رفول کرتے اور سجدے کے وقت سجدے سے سر اٹھانے یا جانے میں رفول دین نہیں کرتے تھے فما فماز تل کا سراتی اللہ آپ کا یہی عمل رہا یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی اللہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رفول دین کا کوئی ناسخ موجود نہیں ہے لابی طریقے سے رسو ادین کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ سے آپ نے ملاقات کر لی یعنی انتقال کے وقت تک مسلسل آپ رفویدین کرتے رہے منسوخ نہیں ہے اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے اوپر جو کلام ہے اس کا کیا ہوگا کلام کیا ہے اس میں دو رابی ہیں ایک عبد الرحمان ابن قریش ہیں اور عبد الرحمن ابن قریش کے باپ ابن خزما عبد الرحمن ابن قریش ابن خزمان ان کے بارے میں زہبی نے یہ کہا ہے کہ یہ وزا یعنی یہ حدیث گلہ کرتے تھے یہ اتحام ہے سلیمانی نے یہ اطحام ذکر کیا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف تہمت ہے کسی راوی کے بارے میں کوئی حکم لگانا الگ چیز ہے اور حکم کا ثابت ہونا الگ چیز ہے کسی رانی کو ضعیب کہہ دیا جائے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن اس کا ذوق ثابت ہونا یہ الگ بات ہے تو یہ اتحاد لگایا گیا کہ وہ وزا ہے یعنی حدیث کے کڑھنے والے لیکن یہ فقط اتحام ہے اس لیے کہ لسان المیزان کے اندر خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ان کے بارے میں عبد الرحمان ابن قریش بن خزمہ کے بارے میں کہ لا لاسم اللہ خیرن کہ ان کے معاملے میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں سنا گیا حضرت خطیب بغدادی نے جب ان کی توثیق کر دی ان کی توسیع کر دی تعریف اور مد کر دی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلیمانی نے جو وزا ہونے کا تذکرہ کیا ہے یہ صرف تحمت توہمت ثابت نہیں ہوئی ہے دوسرا راوی دوسرا راوی ہے اسما ابن محمد ابن ہیشام سما ابن محمد ابن حشام کے بارے میں ایک محدث ہے یہی ابن قطان وہ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے ابن قطان نے کہا کہ یہ کذاب جھوٹا ہے اور اسی طریقے سے محدث ہے وہ کہتے ہیں نہیں سب کبھی یہ آدمی قوی نہیں ہے لیکن یہاں حکم لگانے میں گڑبڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے اسماء ابن محمد ابن ہیشام اور ایک ہے اسماء ابن محمد ابن فوزالا اس روایت کے طریق میں اسماء ابن محمد ابن فوزالا ہے اسماء ابن محمد ابن ہیشام نہیں ہے جن کے بارے میں یہی ابن سپتان نے کہا کہ یہ کذاب ہے اور ابو حاتم نے کہا لئی سب القوی یہ قوی نہیں ہے در حقیقت یہ جرا ابن محمد ابن ابنشام کے اوپر ہے اور اس روایت کے طریق میں اسما ابن محمد ابن ابنشام نہیں اسما ابن محمد ابن فضالہ ہے ان کے بارے میں اس طریقے کی جرا موجود نہیں ہے تو یہ دو راوی تھے عبد الرحمان ابن قریش ابن خزما اور اسما ابن محمد ابن حشام ابن محمد ابن شام کے بارے میں ہونے, یہ ہونے کا اور نئی سب القی ہونے کی بات کہی کہ گئی ہے ابن محمد ابن سوزالا جو اس روایت کے تعریف میں ان کے اوپر یہ حکم نہیں ہے لہذا یہ حدیث بالکل صحیح سالم ہے جس سے ثابت یہ ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک رپ دین کرتے ہیں ایک مسئلہ اور رہتا ہے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں اس سلسلے میں بالکل حدیث شریح موجود ہے صحیح ہے شریح ہے, ہے متصل ہے سارے شرائط اس حدیث میں موجود ہے حدیثی سرائے اللہ تعالی ن قال فقال لم حضرتب حضرت نے صبح کی نماز پڑھائی صبح کی نماز زہری ہوتی ہے اچھا جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا لگتا ہے تم ایمام کے پیچھے پڑھتے ہو مجھے کچھ سنا ہی اس لیے میرے اوپر بھاری ہو گئی تم میرے پیچھے پڑھتے ہو کالو تو ان لوگوں نے کہا یار اللہ ای وا خدا کی قسم ہم آپ کے پیچھے پڑتے آپ نے کیا فرمایا فلا تفعلو اللہ بے قرآن لاتو اللہ بے قرآر فاتحا کے کچھ مت پڑھو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سورج پڑھتے تھے وہ سورج بھی پڑھنے لگتے تھے تو نبی کی جو ممانعت ہے وہ سور فاتحا کے تعلق سے نہیں بلکہ اس کے بارے میں تو حکم ہے لا تالو اللہ بم الق قرآن نہ پڑھو مگر فاتح یعنی لا کے بعد قلعہ سے اس ہے جو حسر کا فائدہ دیتا ہے کہ مختی کو صرف سور فاتحہ پڑھنا ہے تو نہ پڑھو مگر سور فاتحہ امام کے پیچھے فی الحال اس لیے کہ اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جو آدمی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے یہ حدیث متصل ہے صحیح ہے صحیح ہے اور امام خفتابی نے مالم ال کے اندر یہ فرمایا کہ اس, لا اس کی جئی صحیح ہے جید ہے اور اس حدیث کے اوپر کوئی تان نہیں ہے اس کے مقابلے میں حنفیہ کا مستدل یہ ہے کہ امام کے پیچھے سور فاتحہ نہیں پڑنی چاہیے دلیل دلیل کچھ بھی نہیں ہے دلیل کچھ بھی نہیں ہے وہ دلیلیں وہ حمیدیں پیش کرتے ہیں جن سے واضح طور پر یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس میں سورج پاتیاں پڑھنے کی ممانعت ہے اور ویزا قریل قرآن, قرآن فستن مانسیت لال ترمن یہ آیت کریمہ مکی ہے یہ بھی ان کا مستدل نہیں بن سکتی اور یہ حکم ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز یا قرآن پڑھے جانے کے وقت شور و گل کیا کرتے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اس طرح شور و گل مت کرو خام خا مخالف نے اس آیت کریما کو کھینچ تان کر کے کھینچ ٹان کر کے اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یہ در حقیقت آیت کریمہ میں تحریف کے مرادف ہے جس چیز کو وہ اس آیت کریمہ سے ثابت کر رہا ہے وہ چیز اس سے کبھی بھی ثابت نہیں ہوگی قیامت تک ثابت نہیں ہو سکتی لیکن اہل حدیث کا موقف اس تعلق سے بالکل واضح ہے کہ ایمام کے پیچھے سور فاتحہ پہ در نماز نہیں ہوتی ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس میں تین آدمی ہیں ایک تو ابن اسحاق ہے دوسرے مقبول ہے تیسرے محمود ابن روبیے ہیں ابن اسحاق کے بارے میں ہے کہ یہ مدلس ہے مقبول کے بارے میں ہے کہ ان کا تفرص ثابت ہے غلط ہے ابن اسحاق کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ یہ شکا ہے اور جہاں تک مقبول کی بات ہے مقبول اس روایت کے بیان کرنے میں متفرد نہیں بلکہ اللہ ابن حارث کے مطابق ثابت ہے لہٰذا یہ رواج کو کی نہیں ہے رہا رحمت کی تدلیس کا حضرت ابن صحاب کا تو حضرت ایمان احمد ابن حزیمہ ابن حبان دار ختنی بے حقی انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ہاں ان کی تحدیف کی سراہد ہو گئی ہے حدسنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں اور جب حد دسنی کہہ کر کے بیان کرتے ہیں تو مدلس کا اننا قبول نہیں ہوتا حد دسانی. کر کے اگر بیان کر رہا تو اس کی روایت تو لی جائے گی کتنے بڑے بڑے محدسن جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے تحدیف کی سراحت ہے تو پھر اس حدیث کے اوپر کلام کیسے کیا جا سکتا ہے اگلا مسئلہ ہے رکو سے اٹھتے وقت دعا پڑھنی چاہیے سمیع اللہ لمن حمیدہ امام نے کہا مخالف بغیر کچھ پڑھے ہوئے ڈائریکٹ جاتا ہے اللہ اکبر ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے ایک دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے اور دوسرے اعتدال ہو جاتا ہے شخص سے جو رکو سے سیدھا کھڑا ہوا ابھی پوری طرح کھڑا نہیں ہوا تھا کس عردے میں چلا گیا ایک تو اعتدال ختم ہو گیا اعتدال جو ضروری تھا نماز میں اس سے وہ محروم رہ گیا اور دوسرے ایک دعا سے محروم ہو گیا دعا کیسی وہ دیکھتے ہیں ذرا سم ان رفات ابن رافع الزرقی قل قلنا یوما نسلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفا راسه من الرقع قال سمی الله لمن حمدہ قال رجل وراءہ ربنا ولت الحمد حمدن کثیرن طیب مبارکن فی فلما ان قال من المتکلل قال انا قال نماز پڑھ لیتے آپ نے جب روکو سے سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لی من حمیدہ ایک آدمی پیچھے تھا قال رجل ایک آدمی بولا ربنا جب نماز ختم ہوئی وہ آدمی بولا کہ اللہ کے رسول میں نے یہ کلمات کہے کالا رسول فرمایا کلمات سے نکلے ہیں ملکن میں نے دیکھا کہ تیس سے زائد فرشتے سبقت لے جا رہے کہ کون سب سے پہلے ان کلمات کو لکھتا ہے کھویا کہ یہ بڑے پیارے کلمات ہیں رکو کے بعد ان کلمات کو پڑھا جائے ربنا الحمد بنا ولکل کسی ریبم فی آدمی سجدے میں گیا سجے سے اٹھنے کے بعد ابھی سیدھا بیٹھا نہیں کہ فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا اللہ تبارک کو تارا نہیں یہاں اس آدمی سے بھی ایک دعا کی توفیق چھین لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور دعا ثابت ہے دو سجدوں کے درمیان جیسے رکو سے اٹھتے وقت یہ پیاری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دو سجدوں کے درمیان کون سی دعا ہے جس سے اہل حدیث کے علاوہ جو لوگ نماز پڑھتے دوسرے فرقے والے اس دعا سے محروم رہ جاتے ہیں سیدھے پہلے سجدے سے اٹھے نہیں کہ کوے کی چونچ کی طرح دوسرا چونچ بھی مار دیا دوسرا سجدہ کر لیا اور ایک دعا سے محروم رہ گئے تو دعا کون سی ہے روایت اس طرح ہے وعن ابن رضی اللہ تعالی عنہما تعالیٰ ان انبی صلی اللہ علیہ وسلمت اللہ وہ دنی روایت صحیح ہے اور روا ابو داوی کتابی سلاب حضرت امام ابی داودی سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کہا کرتے تھے یہ کہا کرتے تھے استمرار کے لیے زندگی بھر آپ نے ہر نماز میں یہ دعا پڑھی ہے دو سجدوں کے درمیان کیا اللہ محمد فرنی ورمنی وہ آئی وہ اسی ترتیب کے ساتھ الفاظ ہیں مخالف جتنے بھی گروہ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس دعا سے محروم رہتے ہیں سجدے سے پہلے سر اٹھاتے ہیں اور فوراً ہی کچھ پڑھے ہوئے اس حدیث اور اس دعا کو پڑھے بغیر فوراً سرزے میں چلے جاتے کتنی بڑی دعا سے محروم ہو گئے دعا کا ترجمہ کیا ہے اے اللہ مجھے بخش دے اللہ مختر اے اللہ بخش دینے کے ساتھ ساتھ میرے اوپر رحم فرما آ دینی مجھے معاف کر دے وحدنی مجھے ہدایت دے کہ میں زندگی بھر سے آتے مستقل پر چلتا رہا ہوں ور اور مجھے روزی دے روزی دے ہر چیز کی روزی دے مجھے اولاد کا رزق دے رزق حلال عطا فرما ساری چیزیں اس دعا کے زندگی میں آ گئی کتنی بڑی دعا سے آدمی محروب ہو جاتا ہے الحمدللہ اہل حدیث رکو سے اٹھتے وقت جو دعا ہے اس پر بھی عامل ہے اور دو سجدوں کے درمیان یہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے اس پر بھی الحمدللہ ان کا عمل موجود ہے ایک مسئلہ اور رہ گیا امام جب غیر علیہم المخوب کہے تو آمین بولنا کیسا ہے زور سے کہ دھیرے جہرن کہنا چاہیے کہ سررن اس سلسلے میں پہلی روایت امام بخاری بھی لائے ہیں اور اس کو امام مسلم ملائے روایت اس طرح تعالی <تصفح> میں کتاب سارا حضرت ابو فرماتے کہ رسول اللہ صاحب اللہ تامین اللہ اللہ فرمایا اللہ اللہ جب امام آمین بولے تو تم آمین بولو ظاہر ہے کہ وہ زور سے نہیں بولے گا تو پیچھے والے کیسے جو ہے آمین بولیں گے یہ حدیث خود بتا رہی کہ امام آمین زور سے بولے گا اور پیچھے والے بھی امام کی آمین سن کر کے آمین بولیں گے یہاں صاف ہے اذا الامام جب امام آمین بولے گا تو پیچھے والے آمین بولیں گے جسے جس پتا ہی چلا کہ امام جہرن آمین کہے گا لیکن ایک قوم ہے کہ اگر کوئی آمین زور سے بول دے تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں بعض جگہ پر تو آمین زور سے کہنے والوں کی کافی تزلیل کی گئی اور تزلیل ہی نہیں بلکہ بری طریقے سے پٹائی بھی کی گئی اور زور سے آمین بولنے والوں سے مسجد بھی صاف کرا لی گئی یعنی زور سے آمین بولنا مسجد کو ناپاک کرنے کے واضف ہے اللہ اقبال سنت سے اس قدر حسب سنت سے اس قدر جلن سنت سے اس قدر نفرت سنت سے اس قدر بیزاری صحیح موجود ہے مسلم کی بھی بخاری کی بھی سلسلے میں, میں چاہتا ہوں ایک ایک اور جسے امام ابن رحمت اللہ علیہ کے اندر لائے. اس سے کتاب سولہ حضرت امام ابن ماجہ اس عدیز پاک کتاب و کے اندر لائے ہیں اس روایت کے اوپر ایک ہلکا سا کلام ہے پہلے وہ کلام صاف کر لیتے ہیں اس روایت کے طریق میں ایک راوی حضرت تلح ابن عمر تلحا ابن عمر اس روایت میں موجود ہیں تلح ابن عمر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف ہیں ٹھیک ہے ضعیف مان لیتے ہیں ان کو لیکن ان کے ضعیف ہونے سے یہ روایت ضعیف نہیں ہو گئی بلکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں یہ شواہد کن سے ہیں حضرت انس سے ہیں حضرت ابو ہریرا سے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب اس حدیث کے شواہد موجود ہے تو شواہد کی بنا پر یہ حدیث اگر ضعیف سے ہو طلح عمر کی وجہ سے تب بھی قابل استدلال ہے یہ حدیث صحیح ہے اس کلام کو صاف کرنے کے بعد سمجھ میں بات آئی کہ یہ حدیث صحیح ہے اب کرکم دیکھ لیتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ زور سے آمین بولنے پر یہودیوں کو تم سے اتنا حسد ہوتا ہے کہ اتنا حسد وہ کسی چیز پر نہیں کرتے جتنا تمہارے آمین بولنے پر کرتے ہیں اللہ سوال یہ ہے کہ یہودی جب سنتے نہیں تھے آمین زور سے تو حسد کیسے کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب امام بولتا تھا غیر الفظو میں تو پوری مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھی یہاں تک کہ یہودی اگر باہر سے گزر رہا ہو تو اس کے کان میں آمین کی آواز پڑتی تھی اور آمین کی آواز سن کر کے حسب سے کینے سے بغض سے نفرت اور بیزاری سے مسلمانوں کے خلاف اس کا دل بھر جاتا تھا اس لیے کہ آمین کا مطلب سمجھتے ہیں ایک تو یہودیوں کے بارے میں امام بولتا ہے کیا بولتا ہے اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جو مقصوب علیہم ہے مقصوب علیہ تمرات یہودی سمجھتے تھے ہمارے بارے میں اور نہ تو ان لوگوں کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے گمراہ سے مراد نہ سارا سمجھتے تھے کہ ہم کو گمراہ کہا گیا ہے اور اس پر پیچھے لوگ کیا بولتے تھے آمین اے اللہ اس بات کو قبول فرما لے یعنی ہمیں یہودیوں کا راستہ مت دکھانا یہودیوں کے راستے پر مت چلانا یہ دعا کرتے ہیں آمین کے ذریعے تو ظاہر ہے کہ اس پر آمین کہنے کی وجہ سے یہودیوں کو جلن تو ہوگی حسد تو ہوگا مسلمانوں سے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسد کرتے رہیں اکثر امین کالے آمین بہت زیادہ آمین بولا کرو یہ حدیث دو باتیں بتاتی ہے پہلی بات تو یہ کہ زور سے آمین کہنے پر حسد کرنے والے یہودی ہیں اور آج بھی جو زور سے آمین بولنے پر حسد کرتے ہیں اور جلن رکھتے ہیں اور طرح طرح کے القابات سے اہل حدیثوں کا نوازتے ہیں در حقیقت ان کے اندر خوب یہودی نت موجود ہے صفت یہودی رت موجود ہے اس حدیث کی روشنی میں جو آمین سے جلے زور سے آمین کہنے پر اس کے اندر سفت یہودیت موجود ہیں یہ حدیث صاف طور پر بتا رہی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ حدیث بتا رہی ہے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ زور سے آمین بولا کرو زور سے بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کثرت سے آمین بولو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ جلتے ہیں تو جلتے یہ آمین کا مسئلہ تھا ایک مسئلہ اور رہ جاتا ہے جلسے اس سے راہت کا اور دو سجدوں سے آدمی جب قیام میں کھج جاتا ہے کھڑا ہوتا ہے اہل حدیثوں کے علاوہ ان دو افعال کے اوپر جو نبی کے آمال و افعال ہیں کوئی عمل نہیں کرنا جلسے اس کیسے بولتے ہیں آدمی نے دو سجدے کر لیے غور سے سنیے ایک سجدہ کیا سجدے سے سر اٹھایا تو دعا پڑھے گا کیا اغفر اللہ مخصولی اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے گا اب اگر اسے اٹھنا ہوا تو ڈائریکٹ زمین سے کھڑا نہیں ہوگا بلکہ بیٹھ جائے گا تھوڑی دیر تھوڑی دیر کا مطلب ہے نہیں کہ سو جائے گا بیٹھے گا یہاں تک کہ اس کی ہڈیاں اپنی اصلی جگہ پر آ جائیں اس کے بعد کھڑا ہوگا یعنی ڈائریکٹ دو سزدوں کے بعد اگر رکات کے لیے کھڑا ہونا ہے قیام میں جانا ہے تو فوراً زمین سے مت اٹھ جائے بلکہ بیٹھ کر کے پھر آرام سے کھڑا ہو اس حدیث کے اوپر صرف پہلے حدیضوں کا عمل ہے اور وہ حدیث موجود ہے ابودا اللہ کے اندر روایتی طرح اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک ابن فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی تاک اکات میں ہوتے ادا کا نفیزری منسو لاتی نماز کی تاک اکات میں ہوتے اور آپ کو دو سجدوں کے بعد سیوے کھڑا ہونا ہوتا تو آپ فورن زمین سے قیام کے لیے نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ لمین ہزل حتیہ یس طبی کائدن آپ اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک کہ آپ آرام سے بیٹھ نہ جائیں جو سجدوں کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے تھے اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے تھے اس حدیث کے اوپر اور نماز کے اس طریقے کے اوپر صرف الحدیثوں کا عمل ہے الحمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر بھی الحدیث کا عمل ہے اور مخالفین میں سے کسی بھی فرقے کا اس حدیث کے اوپر عمل نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا رفا ثانیہ جب آپ دوسرے سجدے سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو زمین پر آپ ٹیک لگاتے پھر کھڑے ہوتے اللہ مالوانی کہتے ٹیک کہ لگانے کا انداز یہ تھا ٹیک لگانے کی کیفیت یہ تھی کہ آدمی یہ آٹا بوندنے کی کیسیت بنا لے لیکن بعد لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث العجن جو ہے آٹا بوننے والی جو روایت ہے یہ صحیح نہیں ہے بہرحال اگر یہ صحیح بھی نہ ہو تب بھی حدیث بخاری یہ کہہ رہی ہے کہ گھٹنے کا سہارا لے کر کے مت کھڑے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ آپ واہ تمدا زمین کے اوپر آپ سہارا لیتے پھر کھڑے ہوتے عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اہل حدیثوں کے علاوہ جو دیگر فرقے ہیں وہ زمین پر سہارا لے کر کے نہیں کھڑے ہوتے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے بلکہ وہ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سیدھے کھڑے ہوتے تھے اس حدیث کے اوپر بھی الحمدللہ علیہ حدیزوں کا عمل ہے کہ جیسے نبی زمین کا سہارا لے کر کے کھڑے ہوتے تھے ایسے ہی اہل حدیث بھی زمین کا سہارا لے کر کے قیام کے لیے کھڑے ہوتے اس لیے کہ روایت میں بالکل صاف لفظ موجود ہے الل ارض کا وا تمد الزام کی زمین پر آپ سہارا لیتے نہ کہ گھٹنوں کا دیکھا جاتا ہے گھٹنے کا سہارا لیتے کھڑے ہو جاتے ہیں نبی زمین کا سہارا لیتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے نمازوں کے تعلق سے ان تمام باتوں کا خیال اور لحاظ کرنا ضروری ہے بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کے اوپر جو آپ نے نماز کے اندر کیے ہیں عامل ہیں اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کے اوپر عامل نہیں ہیں اور جو لوگ عامل ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے خلاف زہر اگلتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت دے اور ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی عطا کے طور سے قطع فرمائے